اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم خواتین حضرت السّلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ پروگرام احکام شریعت اور روزوں سے متعلقہ مختلف مسائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر حاضر حاضری کا شرف حاصل ہے رمضان کے مہینے کی عادت کے ساتھ ہی عداد کا ایک ذوق و شوق بڑھ جاتا ہے مساجد باجد میں کثیر لوگ ہیں. وہ نوجوان کے جو شاید پورے سال نماز پڑھتے ہیں وہ بھی رمضان کے ابتدائی دنوں میں انتہائی زوہ و شوق اور جذبے کے ساتھ مسجد میں آتے ہوئے نظر آتے ہیں لیکن جیسے جیسے رمضان کے دن تعداد اور نیکیوں کا یہ جذبہ ایک برف کی دل کی مانند ہو جاتا ہے جیسے ایک پانی ٹپکتا رہے گا وہ پگھلنا شروع ہوگی ایک وقت آئے گا کہ مکمل طور پہ ختم ہو کر پانی بنے گی اور پانی بھاپ بن کے اڑ جائے گا اور نام و نشان تک نہیں رہے گا بالکل ایسے ہی رمضان کے ابتدائی دنوں میں آنے والے ہمارے رمضانی بھائی یا بعض گھروں میں بہنیں شروع, شروع میں تو بہت زو ہی زور عبادت کو اختیار کرتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ جذبہ ٹھنڈا ہوتا چلا جاتا ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ پہلے تراویح سے غائب ہوتے ہیں پھر آ... بات نمازوں کی جماعت سے غائب ہو جاتے ہیں اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پانچوں نماز کی جماعت غائب دا. پھر بعض لوگ گھر میں نمازیں پڑھتے رہتے ہیں حتیٰ کہ وہ سلسلہ بھی ٹوٹ جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے یوں ہی قرآن عظیم کی تلاوت پورے سال واقع نہیں کرتے ہیں صرف رمضان میں کرتے ہیں اور وہ بھی شروع کے ایام میں فرائض کا وہ بھی جذبہ ختم ہو جاتا ہے یہ ایک غلط رویہ ہے کیونکہ رمضان کی براکات کا تعلق صرف ابتدائی آٹھ نو دس دنوں سے نہیں ہے بلکہ رمضان کے تمام قیام میں یہ براکات موجود رہتے ہیں جس طریقے سے عام دنوں میں گناہ برا ہے رمضان میں بھی برا ہے لیکن رمضان میں چونکہ نیکیوں کا حساب کتاب بڑھتا ہے اس لیے گناہوں کا معاملہ بھی سخت ہوگا اسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہمیں توجہ سے سننی اور ذہن میں محفوظ رکھنی چاہیے کہ آپ ایک مرتبہ ممبر اقدس صلی اللہ ممبر اقدس پر تشریف فرما ہوئے اور پہلے سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا آمین پھر دوسری سیڑھی پہ قدم رکھ کر ارشاد فرمایا آمین پھر تیسری سیڑھی پہ قدم رکھ کر بھی یہی فرمایا آمین جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے تو صحابہ کرام نے اس, اس نئی چیز کی مجھے دریافت کی تو آپ نے شاد فرمایا کہ جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھنا چاہا تو جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے یہ دعا کی کہ حق ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو تو اس پر میں نے کہا آمین پھر جب میں نے دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو انہوں نے دعا دی کہ یعنی اس کو بد دعی ہم کہیں گے کہ ایک بد دعا تھی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کے جو اپنے ماں باپ کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ جائے تو میں نے کہا آمین اور جب میں نے تیسری سیڑھی پہ قدم رکھنا چاہا تو پھر جبریل امین نے تیسری بد دعا دی کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص کے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے تو میں نے فرمایا آمین اس حدیش کی اس کو شرح ہم بیان کریں گے رمضان میں موجودہ ہماری غفلت کے اعتبار سے لیکن ایک کالر منتظر ہے پہلے کال لیتے ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ جی جی میرے دو سوال ہیں ایک یہ ہے کہ روزے کی حالت میں چوٹ لگ سیشی لگ گئی ہے نا تو اس سے کافی سارا خون نکلا ہے تو کیا روزہ ٹوٹ جائے اور اور ایک تراویوں کی نیت کیسے کرتے ہیں تراویح کی نیت جی ٹھیک ہے یہ ہم نے پہلے بھی مسئلہ بتایا تھا کہ روزہ ٹوٹنے کا تعلق تین چیزوں کے ساتھ ہوتا ہے ایک تو آنکھ کے ذریعے کوئی گئی یا ناک کے ذریعے کوئی چیز اندر گئی منہ کے ذریعے تو ٹوٹے گا یا وومٹنگ ہوئی الٹی ہو گئی اور وہ بھی جان بوجھ کر کی ہو روزہ یاد ہو اور بہت کثیر آئے تب اور تیسرا خواہش نفسانی کو پورا کرنا یعنی قربت وغیرہ کرنا یعنی کوئی بھی ایسا فیل کرنا جس سے غسل واجب ہو جائے جسم سے خون نکلنا ان تین امور میں سے کسی سے تعلق نہیں رکھتا لہذا خون چاہے بالٹی بھر کے نکل آئے اس سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا ہاں یہ الگ بات ہے کہ زیادہ خون نکل آیا ویکنیس ہو گئی کسی نے کہا بھی اب آپ روزہ توڑ دیجئے کیونکہ آپ کو کچھ کھانا پڑے گا پینا پڑے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن صرف روزہ ن... خون نکلنے سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تراویح ایک سنت معدہ نماز ہے لہذا سنت موقعہ کی نیت کریں گے ہم انشاءاللہ شاء مختصر سے بریک پر جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ رہیے گا اللہ الرحمن الرحیم یہ بہن نے کوشچن کیا تھا میں جواب دے ہی رہا تھا انہوں نے پوچھا تھا کہ تراویح کی نیت کس طرح کی جائے گی تو تراویح ایک سنت مؤقدہ نماز ہے لہذا سنت مؤقدہ کی نیت کریں گے مثلا نیت کرتی ہوں میں دو رکعت نماز تراویح سنت معقدہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میرا قبل شریف کی طرف ایک بھائی نے اور پھر کیا کہ انہوں نے بینک سے کچھ لون لیا ہوا ہے تو پوچھتے ہیں کیا مجھ پر زکاط ہوگی اگر تو آپ کے پاس پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کی ملک میں بیوی وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے آپ کے قبضے میں آپ کی ملک میں سونا چاندی روپیہ اور کچھ اگر مال تجارت ہو یہ اگر ہے تو آپ ان تمام کی رقم نکال لیں ان سونے کی موجودہ رقم معلوم کر لیں چاندی کی کیش روپیہ اور جو مال تجارت ہے ان سب کو جمع کر لیں پھر بینک کا جتنا قرضہ ہے اسے اس میں سے مائنس کر دیجئے اب دیکھیں جو آپ کے پاس بچے گا اگر وہ سولہ ہزار سترہ ہزار تقریباً اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کے بنے گی ورنہ نہیں بنے گی اور کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب انسان پر قرضہ ہو تو موجودہ مال جو ہے جو قرض کے علاوہ ہے اس میں سے اس قرضے کو مائنس کر کے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے بعد نصاب باقی رہتا ہے کہ نہیں اگر زکات کے نصاب باقی رہا اور اس مال پر سال بھی گزر چکا ہو تو پھر ڈھائی پرسینٹ اس کی زکوات نکالی جائے گی دوسرا کوشچن انہوں نے پوچھا کہ ان کے دانتوں سے اکثر خون نکلتا رہتا ہے تو کیا اس سے روزے پہ کوئی فرق پڑے گا تو صرف دانتوں سے خون نکلنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جیسے کہ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں کیا تھا کہ خون نکلنے سے روزہ نہیں جایا کرتا لیکن اگر دانتوں سے نکلنے والا یہ خون حلق تک پہنچ گیا اور حلق سے نیچے اترا جس کی علامت یہ ہے کہ آپ کو حلق میں ذائقہ محسوس ہو گیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا اگر حلق میں پہنچنے سے پہلے پہلے آپ نے اس کو تھوک دیا تو پھر روزہ قائم رہے گا ایک مزید کولر ہمارے ساتھ ہیں السلام علیکم وعلیکم السلام جی وقت صاحب مجھے آپ سے ایک پوچھنا تھا زکات کے بارے میں جی فرمائیے میرا نام جاویدہ انگیز سے بات کر رہا ہوں یہاں پہ میرا ایک چھوٹا سا کاروبار ہے جو پچھلے چار سال سے میں اسے کر رہا ہوں اور وہ چار سال سے وہ سب یعنی کاٹے میں ہے ٹھیک ہے اور مجھے صرف آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ نہ میرے پاس کوئی ریزرو اکاؤنٹ ہے جس پہ میری کوئی انکم ہے تو کیا میرے اوپر درکا ہوگی اور بار جو اس میں پڑا ہے وہ بھی یعنی آ جاتا ہے ٹھیک ہے تو اس تسلیف جی میں آس کرتا ہوں آپ کو بھی آس کرتا ہوں دیکھیے آپ کو کاروبار کرتے ہیں اس میں کوئی پروڈکٹ وغیرہ تیار ہوتی ہے تو اس میں اصول یہ ہوتا ہے کہ جب وہاں کے اعتبار سے آپ ساڑھے باون تولا چاندی معلوم کر لیں کتنی قیمت کی ہوتی ہے جب ساڑھے باون تولا چاندی کے برابر آپ کے کی پاس کیش ہو یا یہ جو رقم ہے یہ مال تجارت ہے جو آپ کو جو کچھ بناتے ہیں اگر اس کی مالیت ساڑھے باون تولہ چاندی کے برابر ہو جائے وہ اسلامی تاریخ نوٹ کر لیجئے۔ اب درمیان سال میں کتنا آیا کتنا گیا کتنا لاس ہوا کتنا آپ کو پروفٹ ہوا ایسا کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب وہی اسلامی تاریخ دوبارہ آئے گی یعنی پورا سال گزر جائے گا تو اب جو موجودہ آپ کے پاس سامان ہے اس کا آپ حساب کریں گے اور ٹوٹل تمام سامان کرنی بلکہ چند چیزوں ہوگا مثلا اگر سونا ہے آپ کی ملک میں اس کا آپ وزن کروا کے اس کی ادھر کے اعتبار سے قیمت نکلوا لیں چاندی بھی ہے تو اسے بھی اس کے ساتھ ملا لیں کیش روپیہ ہے اسے ملائیے مالے تجارت اگر ہے یعنی جس مال کو بیچنے کے لیے آپ نے رکھا ہوا ہے اس کی قیمت نکلوا لیں ان تمام کو کا اماؤنٹ نکال لیں ٹوٹل نکال لیجئے اب اگر آپ کے کسی قسم کا قرضہ ہے اس قرضے کو اس میں سے پہلے مائنس کر دیجئے مائنس کرنے کے بعد پھر دیکھیں کتنی رقم بچی اگر وہاں کے ساڑھے باون سولہ چاندی کے برابر کم از کم رقم بچ جائے یا اس سے زیادہ ہو تو اب اس پر زکات بنے گی ورنہ زکات نہیں ہوگی تو آپ کی خدمت میں میں ارد کر رہا تھا کہ جیسے رمضان کی آمد ہوتی ہے ہمارا ذوق عبادت بڑھتا ہے لیکن جیسے جیسے رمضان کے دن گزرنا شروع ہوتے ہیں صرف جو پرانے ریگولر نمازی ہوتے ہیں وہی مسجد میں نظر آتے ہیں اور جتنے یہ موسمی نمازی ہوتے ہیں یا موسمی عبادت کو اختیار کرنے والے بھائی ہوتے ہیں وہ سب بھاگ جاتے ہیں تو لفظ موسمی استعمال کرنے پہ برا محسوس مت کیجیے گا لیکن یہ میں نے اس لیے کیا کہ جیسے بعض چیزیں ہوتی ہیں صرف موسم کے اعتبار سے وہ مارس وجود میں آتی ہیں موسم ختم ہوتا ہے تو پھر غائب ہو جاتی ہیں اسی طرح بعض اوقات ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور بہن بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جب رمضان کا نیکیوں کا موسم آتا ہے تو وقتی طور پر جذبہ بیدار ہوتا ہے کام کرتے ہیں پھر ختم ہو جاتا ہے یہ مومنانہ عادت اور مومنانہ وقار کے خلاف ہے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت تو اس کی اطاعت تو اس کے حکم کے تعمیل تو پوری زندگی ہی کرنی چاہیے اور اس میں رمضان اور غیر, غیر رمضان کی کوئی تخصیص نہیں ہے لیکن رمضان ایک بڑا متبرک اور مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے میں خاص طور پہ ہمیں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنے چاہیے انشاءاللہ ہم ایک مختصر سے بریک پہ جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا اللہ وشم الرحیم بریک سے پہلے یہ آفیر آ... بریک سے پہلے تو بات کو سے کچھ چل رہی تھی کچھ آفیئر تھے وہ میں بتا دیتا ہوں ایک بھائی نے باہر سے کال کی ہے انڈیا سے غالباً کال تھی جن کے خلاصہ کلام یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر رمضان میں تقریباً یہ ہوا کہ ان سے کسی غلطی کے ارتکاب کی وجہ سے جان بوجھ کر سات آٹھ یا نو روزے ٹوٹ گئے ان کے بھی اور زوجہ کے بھی تو اس صورت میں کیا حکم شرح ہوگا یہ یاد رکھیے کہ ایک رمضان کے اگر ایک سے زیادہ روزے جان بوجھ کر توڑ دیے جائیں تو ایک روزے پر تو آپ کو پتا ہے کفارہ ہوتا ہی ہے کہ یا تو ساٹھ پانچ کو آپ کھانا کھلائیں پیٹ بھر کر دو ٹائم اور یا ساٹھ روزے لگاتار رکھنے ہوں گے ایک روزہ قضا کا اس میں ترتیب شرط نہیں ہے اور ساٹھ روزے کفارے کے یہ لگاتار رکھنے ہوتے ہیں یہ ایک روزے کا کفارہ ہوتا ہے لیکن اگر ایک رمضان کے ایک سے زیادہ روزے اس طرح توڑ دیے جائیں چاہے وہ دو ہوں چاہے سات آٹھ ہوں اگر آپ نے درمیان میں کفارہ بھی ادا نہیں کیا ہے تو ان سات آٹھ کا یہ سب ایک ہی کفارہ بنے گا یعنی ساٹھ روزے اگر رکھ لیں لگاتار اور ایک روزہ بعد میں یا پہلے قضا کا تو انشاءاللہ شاء بڑی ذمہ ہو جائیں گے یا ساٹھ مساکین کو دو ٹائم پیڑ بھر کر کھانا کھلا دیں ہر رمضان کا آپ کو اس طرح کرنا ہوگا اور آئندہ کے لیے بہت احتیاط کریں یہ گناہ کبیرہ ہے کہ جان بوجھ کر انسان روزہ توڑ دے اس کو کھیل نہیں بنانا چاہیے ورنہ ایمان کا بھی مسئلہ ہو سکتا ہے دوسرا انہوں نے یہ کیا کہ بیٹے کو زکوات دینا شرائن جائز ہے کہ نہیں تو بیٹے کو زکوات نہیں دے سکتے کیونکہ بیٹے کا نان نفقہ والد پر لازم ہوتا ہے لہٰذا نفقہ لازم ہوا تو پھر زکات وغیرہ ایسے افراد کو نہیں دی جا سکتی ایک بہن نے یہ انڈیا سے کوشچن کیا کہ یہ مشہور ہے واقعہ کہ سیدنا شائخ عبد القادر جیلانی اور رحمت اللہ علیہ نے ایک کشتی کو جو کہ بیس برس پہلے ڈوب گئی تھی بارات والی تھی اسے باہر نکال دیا تھا لوگوں کو زندہ کر دیا تھا تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جب لوہے محفوظ پر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس نے کب مرنا ہے تو اللہ تعالیٰ تو دوبارہ زندہ نہیں کرتا ہے کسی کو میدان معاشر میں ہی سب جمع کیے جائیں گے تو یہ کیسے ہو گیا تو یہاں دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ واقعہ اصل میں ثابت ہے ہی نہیں یہ بہت سے لوگ حیرت کے اظہار بھی شاید اس پر کریں گے لیکن بڑے بڑے محققین نے یہی لکھا ہے کہ اس قسم کا کوئی واقعہ شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی انہوں کی طرف کسی مستند کتاب میں منسوب نہیں ہے ویسے واقعہ مشہور ہو گیا ہے لیکن بالفرض اگر ہم اس کو سچ مان بھی لیں تو یہ ممکن ہے بد طریقہ کرامت ایک ولی اس طرح کا کام کر سکتا ہے لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جب ایک آدمی مرے گا ایک دفعہ تو پھر میدان معاشر میں اٹھے گا یہ عام ضابطہ ہے بعض چیزیں اس سے مستفنا ہوتی ہیں قرآن اٹھا کر پڑھ لیجئے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالی نے سلایا اور آپ کے گدھے کو موت دی اور سو سال بعد تقریباً اس کو زندہ کیا وہ مر گیا پھر زندہ ہو گیا اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے چار, پانچ چار پرندوں کو اللہ کے حکم سے ذبح کیا ان کا ٹیمہ بنایا گوشت کو ملایا پھر آواز دی وہ زندہ ہو کے اٹھ کے چلے آئے دیکھیں زندگی کے بعد موت کے بعد اسی دنیا میں دوبارہ زندگی کا ثبوت ہوا تو یہ بعض چیزیں بعض واقعات مستثنا ہوتے ہیں کبھی نبی کے معجزے کے طور پر کبھی ولی کی کرامت کے طور پر مردہ زندہ ہو سکتا ہے اور یہ لوہے محفوظ میں ایسے ہی لکھا ہوتا ہے یہ اللہ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہوتا ہے کوئی خلاف نہیں عام قاعدہ تو اللہ نے یہی بنایا لیکن بعض لوگوں کے لیے خود اللہ نے یہ خلاہ محفوظ میں لکھا ہوگا کہ یہ اس ٹائم سے اس ٹائم تک مرے گا پھر میرے ولی کی کرامت کے ذریعے میں اسے دوبارہ زندہ کروں گا اور پھر اس کو دوبارہ ماروں گا تو اللہ تعالیٰ اپنی مرضی کا مالیگی ایک آدمی کو پچاس دفعہ مارے پچاس دفعہ زندہ کرے تو اس میں اور اللہ تعالیٰ کے اس قول میں کہ ہم تمہیں ماریں گے پھر ہم تمہیں میدان معاشر میں اٹھائیں گے ان دونوں میں بہم کوئی ٹکراؤ نہیں وہاں پہ عام قاعدے کا بیان ہے اور یہ خصوصی واقعات ہوتے ہیں تو عام اور خاص کے اندر آپس میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہوتا اب انشاءاللہ شاء اس مختصر سے بریک پہ جائیں گے آپ سے گزارش ہے کہ بقیہ سوالات کے جوابات کے لیے بریک کے بعد اللہ الرحمن الرحیم بریک سے پہلے چند کرسنس تھے ایک بہن نے سوال کیا تھا کہ بعض عورتیں ایسی دیکھی گئی ہیں حرم میں کہ قرآن ہاتھ میں لے کے پڑتی ہیں تو یہ کیسا درست ہے کہ نہیں دیکھیں وہ یقینا شوافع سے تعلق رکھتی ہوں گی یا ہمبلی ہوں گی ہم ہوں گی اس لیے ان کے ہاں یہ جائز ہے فیط حنفی کے روح سے اگر کوئی دوران نماز قرآن دیکھ کر پڑے گا تو فساد نماز کا سبب بنے گا یعنی نماز ٹوٹ جائے گی اس لیے آپ ایسا نہ کریں اگر حنفی ہی ہیں تو آپ ایسا نہ کریں یہ کہتی ہیں نفل روزہ رکھا ہوا تھا کسی وجہ سے توڑنا پڑ گیا تو اس کا کیا حکم ہوگا تو یاد رکھیں کہ کفارہ جو ہوتا ہے وہ صرف فرض و روزہ جو موجودہ رمضان کا جو رمضان کا فرض روزہ ہو ادا ہو قضا والا بھی نہیں وہ اگر جان بوجھ کے توڑیں گے تو اس کے بعد صورت میں کفارے ہوتے ہیں ورنہ نفل کا رودہ توڑا یا قضائے رمضان کا روزہ توڑا تو اس صورت میں صرف ایک قضا ہوتی ہے اس پہ کفارہ وغیرہ بالکل نہیں ہوتا ایک بھائی نے پوچھا کہ کسی نے مشروط طلاق دی کہ اگر تم نے ایسا کام کیا تو میں تین طلاق اور پھر وہ کسی نے وہ کام نہیں کیا مثلا عورت نے تو کیا طلاق واقع ہوگی تو جو مشروط طلاق ہوتی ہے اس کا وقوع آ, موقوف ہوتا ہے اس شرط کے پورے ہونے پر تو جب شرط ہی نہیں ہوئی پوری نہیں ہوئی تو پھر طلاق بھی واقع نہیں ہوگی لہذا اس میں کوئی تشویش میں مبتلا ہونے کی حاجت نہیں ہے تو ہم آپ کی خدمت میں بریک سے پہلے یہ بات عرض کر رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ ابھی ہمارے درمیان موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین کی بدعا پر آمین فرمایا ہے اور یقینی سے بات ہے کہ جبریل امین نے اپنے پاس سے یہ کلمات ادا نہیں کیے بلکہ وہ ایک فرشتے ہیں اور فرشتہ صرف اللہ کے حکم سے ہی کوئی کام کرتا ہے تو اللہ کا حکم ہوگا ہوا فرشتوں کا سردار یہاں تمام رسولوں کے سردار وہ آ دعا دعا کریں نبی کریم اس پر آمین کہیں تو خود دیکھ لیجئے کہ کتنی اس بات کی اہمیت ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور پھر بھی اس کی بخشش نہ ہوئی تو سرکار نے فرمایا وہ ہلاک ہو جائے اب ہمیں کیسے پتہ چلے گا ہماری بخشش ہوئی کہ نہیں ہوئی تو اس کے لیے یقینی سے بات ہے کہ ظاہری علامات پر ہی ہم بھروسہ کریں گے کہ اگر کوئی شخص اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ وہ رمضان میں گناہوں سے بچ رہا ہے اور جو فرض اور واجب کردہ عبادات ہیں انہیں صحیح طریقے سے ادا کر رہا ہے تو انشاءاللہ امید مغفرت ہے پانچ وقت نماز کی نماز اس کے علاوہ گناہوں سے بچنا قرآن پاک کی تلاوت بھی انسان کرتا رہے تو یہ ضروری ہے یہ تمام کام کرنا اگر ایسا کوئی کام نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ اس وعید کے تحت آ جائے لہٰذا ہمارے وہ بھائی اور بہن جن کے عمل میں تھوڑی بہت کو سستی پیدا ہوئی ہو تو ان سے گزارش ہے کہ دوبارہ ہمت کریں اور ہم نے پہلے بھی ضمن یہ مسئلہ عرض کر دیا تھا کہ بعض لوگ جو پانچ روزہ اور دس روزہ تراویح ادا کر لیتے ہیں کسی مقام پر اور اس کے بعد وہ تراویح پڑنا چھوڑ دیتے ہیں اس گمان پر کہ شاید ہم نے پورا قرآن سن لیا تو اب تراوی پڑھنا کو ضروری نہیں ہے یہ ایک غلط خیال ہے تراویح کے اندر دو چیزیں سنت موقع ہوتی ہیں ایک قرآن کا ختم اور دوسرا رمضان کی ہر رات میں بیس رکت تراویح اگر آپ نے پانچ روزہ تین روزہ دس روزہ تراوی میں قرآن سن بھی لیا تو ابھی پورے رمضان کی ہر رات میں بیس رکعت تراوی جو سنت موقع تھیں اس کی ادائیگی کا مطالبہ شریعت کی طرف سے باقی رہے گا لہٰذا وہ تو ادا کرنا ہی کرنا ہے تو ہماری سب دیکھنے والوں سے گزارش ہے کہ کم از کم رمضان کے مہینے میں تو ہمیں سستی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کیونکہ شیطان مقید ہے ابھی صرف ہمیں ایک چیز سے مقابلہ کرنا ہے وہ ہمارا نفس ہے نفس اگر قابو میں آ جاتا ہے تو انشاءاللہ اللہ پورے رمضان ہم آسانی سے عبادات اختیار کر سکتے ہیں اور رمضان گزر جانے کے بعد بھی اس کے اچھے اثرات اپنی شخصیت پر اپنے اعمال پر مرتب ہوتے دیکھ سکتے ہیں اب چونکہ ہمارے پروگرام کے وقت تقریباً ختم ہو رہا ہے